اب آزان کے کلمات کیا ہے فرماتے ہیں ولازان و اذان تکبیرات الاول اس کے شروع میں پڑھنے والے تقبیرات اول عربی زبان میں اول کی جمع ہے تقبیرات تقبیر کی جمع ہاں تو آزان کے تقبیرات الواء شروع کے جو تقبیر ہیں وہ رباء و چار مرتبہ پڑھیں گے چار مرتبہ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اکبر، اللہ, اکبر، اللہ اکبر کے چار مرتبہ پڑھیں گے